درد اسے مرد پڑ دے مرد ہوتا ہی نہیں ہے زاں نوائے خوش کے نش ناصد مقام خوش हर से के कोई درد منا اب آ نوائے خوش کے جو مقام کو نہیں پہچانتی وہ حرف کہ جو انسان خواب میں گڑبڑا کر کیا دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جی منا خواب اتنی نین میں گڑبڑا کر جو کچھ کہہ دے اس نوازے کہ جو مقام کو نہیں پہچانتی اس سے تو وہ بہتر ہے جو خواب میں گڑبڑا جاتا ہے فطرے پہ شاعر شراپ ہے ڈسٹرجوس خالی پرور بگاڑے اور جوس بہت چیزیں خالی کو پرور بگاڑے آرس متعلق وہاں اس نے کہا ہے اچھا ہے مقامش اب آمش گلے کن جہانے عشق راؤ پروت نکال کیا بات ہے روز کے متعلق تو جب یہ شخص آتا ہے تو ساری بلندیوں پہ پہنچتا ہے کوئی نہیں وہاں پہنچتا شاعر اندر سینا ملت ٹو دل ملتے بے شا رے ہم پارے گین سوزو مستی نقش بندے آل بیسٹ کیا بات ہے نقش بند کائنات کی نقش بندی جتنی بھی ہے یہ سوز و مستی سے ہوتی ہے نقش بندی بندی. یہ نکش نگار اس کے اوپر کرنا تزئین اور آرائش اور اس کو ایک فارم کے اندر لانا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ایک فارم دینا اس کو پھر فارم کے بعد اس کی تذین اور آرائش یہ سب چیزیں نقش بندی کی آ جاتی ہیں یہ سوز و مستی کہ یہ اس کائنات کے لیے جس سے کائنات میں حصن پیدا ہوتا ہے ایک وہ فارم اختیار کرتی ہے یہ پہلی چیز اس میں فارم اختیار کرنے کی بھی بڑی اہم ہے تحت کیونکہ ارستو کے فلسفہ کے اندر تو فارم ہی ہے جو بیسس آف ایگزٹینس ہے تو بات اس نے ٹھیک کہی ہے ہم ایگزٹینس اس کو کہتے ہیں جب کوئی چیز فارم کے اندر آ جاتی ہے جب فارم نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایگزٹینس نہیں لاتے یہ جتنا وعدہ ہمارے یہاں ہم پیور اینرجی میں آتا ہے نا وہ چونکہ فارم لیس ہوتا ہے اس لیے اس کو میٹر نہیں کرتے تو اس نے تو ایگزٹینس کی جو ڈیفینیشن کی تھی فارم کی کی تھی نا اس تو قرآن نے جو غوال مصوروں کہا ہے اس کے معنی فارم دینے والا ہے قور کے معنی فارم ہوتی ہے اور نفرقہ پہ سور جو قرآن کے اندر ہے وہ سور جو ہے وہ سورج کی جمن ہے پائکروں کے اندر نئی توازائی بت لینا وہ یہی چیز جی فارم ہے سورج کی جمع سور بھی آتی ہے اور سور بھی آتی ہے دونوں آ جاتی ہیں یہ میں نے دیا ہے اس کو یہ مسوم جو ہے نا نسل کا بستور کو یہ فارم کو نئے پیکروں کے اندر پیکروں کے اندر نئی قسم کی توانائی پھونکنا جو ہے یہ ہے نسل کا سور جو ہے خیر سوز مستی لکشمن بندے آدمی سوز و مستی اگر نہ ہو تو یہ عالم بالکل مٹی کا دھروندہ ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا شاعری بے سوز و مستی آتمی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے اس کے اچھے انداز میں بات کہی گر عشق نہ بھول دے اور غمے عشق نہ مل دے گر عشق نہ بوجھے او رمے عشق نہ بوجے ای ہاں سفنے نز کے دُکتے کی شروع واہ واہ واہ واہ نکلو بیٹا تم لکھنے لگی گر عشق نہ بوجھے او غمے عشق نہ بو دے اس کا انداز اور ہی ہے ای ہاں سفنے ن بھتے عشق میں Oh, او غمے عشق نہ بو دے سا ہے درمیان عشق نہ دو دے او غمے عشق نہ بو دے ایسنے نبز کے دستیں شاعری شاعری بے و مستی ماتم شیر مقصود اگر آدمگری شاعری ہم بال سے پیغمبری بہت اچھا شئی. پیغمبری کی بات اس نے کہی گفتگم از پیغمبری ہم بال ہو سر او با مردے محرم بال گو یہ جی پیغمبری کیا ہے گفت اپ اس کو وہی کیا لیجیے ثالت کہہ دیجئے ضرورت کہہ دیجئے ایک ہی بات ہے نا اسی کے متعلق یہ پیدا مندری کی سوال ہے ملل آیات او کیا بات کیا گیا یہ بڑی اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے اس کے اندر خدا کے ماننے سے قوم نہیں بنتی قوم ہمیشہ رسول کے ماننے سے بنتی کام متعین ہوتی ہے رسول کی طرف نسبت کرنے جی ن یعنی نسبت ملت امت جو بنتی ہے نا جی یعنی ہم اس وقت دین کی دنیا سے متعلق حقوق کر رہے ہیں دین میں صرف خدا کا جو ماننا ہے اس سے امت نہیں بنتی انسانی امت جو بنتی ہے وہ کسی نبی کے ماننے سے بنتی ہے اس کی نسبت اس نبی کی طرف ہوتی ہے پھر وہ اس نبی کی امت کہلاتی ہے اور اسی میں یہ مسئلہ جو ہے آپ کے یہاں مزاحیہ کا طرح حل ہو جاتا ہے تمام پچھلے انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے ہوئے چلے آ کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ایسا رائے کو جو نبی مانا تو یہ عیسائی ہو گئے ان سے الگ ہٹ گئے تو امت بنتی ہے اس آخری نبی سے جس کو کوئی قوم مانتی ہے جس کو کوئی قوم آخری نبی مانتی ہے اس کی طرف نسبت کرنے سے وہ اس کی امت بنتی ہے پہلے نبیوں کے اوپر ایمان ہوتا ہے ان کا لیکن وہ امت اس ان کی نہیں بنتی امت بنتی ہے اس نبی کی جو انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی کو کوئی قوم ماننا عیسائی حضرت عیسہ کا مانتا ہے وہ عیسائی ہوتا ہے رسول اللہ کو نہیں مانتا جس دن وہ حضرت عیسہ کے بعد اسی کڑی کے اندر رسول اللہ کو مانتا ہے تو عیسائی نہیں رہتا وہ وہ مموری بن جاتا ہے امت ممریا میں آ جاتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں اس نے آخری یہ نبی مانا ہے تو امد بنتی ہے سلسلہ انبیاء میں آخری نبی کی طرف اپنی نسبت کرنے سے یہ ہوا کہ جی مسلمان اب اس کے بعد دھیرے سی دی بات ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو نبی ماننے والا ایسا ہی ہے جس طرح سے عیسائی رسول اللہ کو ماننے کے بعد عیسائی نہیں رہتا وہ محمدی ہو جاتا ہے محمود رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو کوئی نبی مانتا ہے تو وہ پھر محمدی نہیں رہتا اس نبی کی امٹ ہو جاتا ہے اس اعتبار سے یہ جو ہے اگر یہ نبی مانتے ہیں رسول اللہ مرزا کو تو یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں رہ سب یہ یہ ایک نئی امت بن جائے کیونکہ امت جو ہے بنتی اس طرح سے ہے نبی کی نسبت سے اور سلسلہ انبیاء میں جس نبی پہ آ کے رک جائے کوئی اس کی نسبت سے امت بنتی ہے اقوام و ملل آیات و رست پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے قوم ملت بڑی گہری باتیں کا کیا کہتا ہے اصر ہائے ماں سے مخ دو نبی جن چیزوں کی تخلیق کرتا ہے جو آئیڈیلز اینڈ آئیڈیاز دیتا ہے ہمارا جسے ہم, ہم کہتے ہیں ہماری ایوریج وہ اس سے بنتی ہے از دن او نات سنگ اینٹوں اور پتھروں جیسی بے زبانوں کو وہ زبانیں ادا کر دیتا ہے ماں ہما مانندے حاصل اوش اس کی اگائی ہوئی یہ ساری چھیتی ہوتی ہے کہ جس کا درخاصل یہ حوت کہنا بڑے خوبصورت ان سات کاغذاظت پشپ خانوں ریشارہ دیکھیے صاحب دو شیروں کے اندر میں کہتا ہوں اس خوبصورت سے پورا قرآن دے گیا ہے یہ شخص بال جدری میں اندیشہ رہا دو ہی چیزیں ہیں فکر اور طبی زندگی فزیکل لائف اور انسان کی فزیکل سے بم لائف جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں آپ فزیکل لائف کے متعلق تو کہا کہ پاک فازد کشت خانوں اور اشارہ یہ ساری فزیکل لائف جو ہے اس کو بھی وہ پتیذہ بنا دیتا ہے اور جو انسانی آئیڈیلزم ہے فکر ہے اس کو جبرین کا پارا دا کر دیتا ہے کہ وہ جہاں تک جی چاہے اڑتی ہوئی چلی جائے وہ فکرے انسانی حل نہ ہو اس سے زیادہ جامعیت کے ساتھ کیا کہہ سکے گا کہ قرآن کیا کرتا ہے بات وحل کو یہ بات قرآن نے کہا ہے رسول کے مسلم کہ وہ کوئی کو یہ رسمیاں کون دیتا ہے اس قوم کے لیے تو کی بات کی رسمی پانچ سال اور اس کے بعد فریتی یہ زندگی یہی نہیں ہے جو فزیکل لائف ہی ہے یہ بھی وہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ انسانی فکر کو اس کے اندیشے کو کیا عطا کرتا ہے بال جبریل عطا کرتا ہے اللہ یہ ہے ابھی صاحب وہ مقام جہاں اقبال نظر آتا ہے کیا <تصفيق> <How> <تصفيق> کی آتا ہے ہاؤ ہوئے اندروں میں کائنات جس قدر انقلابات کائنات کے اندر آتے ہیں ہاؤ کیوں کے مانے ہیں اس طرح انگریزی یا پاک انقلابات کریے اس کس قدر انقلاب تو بیٹا تم آگے ہی لکھتی نہیں ہو کچھ تمہاری کتاب کہاں ہے آپ نے بھگوان سے لکھو گی جب نہیں آئے گی آئے ہوئے اندرونے کائنات اندرونے کائنات یعنی یہ جو انقلابات باہر آ جاتے ہیں یہ تو کچھ ہے نہیں ہوتے انقلاب تو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں جو رگے کائنات کے اندر غیر محسوس طور پر بنتے چلے جاتے ہیں مشہور طور پہ جب وہ سامنے آتے ہیں وہ تو ساری دنیا دیکھتی ہے ہاؤ ہوئے اندر ہونے کائنات اور لبے اُجمو نور و نازیار یہ قرآن کی یہ تینوں ہی جی قرآن کی صورتوں کے نام ہیں اور پھر دیکھا نہیں خوبصورتی آج لبے ہو. یعنی وہ الفاظ اس کے نہیں ہوتے وہ صرف ان کو حکومات کا ہے آپ سوراضیات نام سے گھیرنے والی آجیان. ان کے ناز لوگ جو ہے نا سوراضیات نام ہی ہے سورج کا ون نازیات بڑی خوبصورت ہیں یہ الفاظ سوراضیات کے لیے ون ناشرات نشرت میں لوگ جو ہے سارے آپ کا بشرا نی کیا بات ہے آپ تابش راہ گوالے نیز نیز من کرے او رات نیز واہ واہ واہ واہ اللہ تریٹ کرو کردت کیا بات کہا جاتا ہے دونوں پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں چیزیں اس میں آنے کا آپ تابش راہ دوالیں دیس اور دیش کی تکرار کتنی عجیب اور منکرے ہوں راہ ہمارے دیش دیش رحمتیں حق صحبتیں ہرارے ہوں اللہ اس کی صحبت تو بہت بڑی چیز ہوگی اس کے ساتھ بھی سہبت جو رہتا ہے وہ رحمت ہے یہ کر فر جو تھا یہ اربوں کے ہاں جنگ کی دو اسٹریٹجی ہوتی تھی دو قسم کی جگیں ان کے یہاں ہوتی تھی فر تو ان کے یہاں ہوتی تھی حملہ کرنے کے بعد واپس لوٹ آنا فرار سے یہ ہوتی تھی اور کر ان کے یہاں ہوتی تھی تکرار سے کرتے چلے جانا کرتے چلے جانا ضرب پہ ہم جس کو کہتے ہیں وہ کرار ہوتی ہے اور وہ ایک دفعہ حملہ کر کے واپس لوٹانا جو ہوتا ہے وہ قرار فر ہوتی ہے کرو فر اب ہمارے ہاں تو یہ معنی کی شانو ڈاگوے کے بارے میں بڑی رو فر یعنی اصل سے دیکھیں کتنے دور ہٹ جاتے ہیں الفاظ جو ہے ہمارے ہاں یہاں فر اور ہی بات ہوں گے ان کے ہاں یہ دو قسم کی جنگیں ہوتی تو ضربت کرار کے معنی ہوتے ہیں وہ ضرب جو پہ ہم لگاتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں پیچھے نہ لوٹے پھر کرتے کر جل گھر کے باشی اپنے کل از وی مرم مرم متھاگ مت دور جا رمیدن کے مانے بھاگنا وہاں سے رم امر مرم نہیں اگرچہ تکلے کل ہو جائے لیکن پھر بھی اس سے نہ دور جا کے ن جاں را بہم یہ بات. ساری ڈورزم جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے اکلے پلتو ہو جائے گا تو یہ تنگ جو ہے اسی کو دیکھے گا تو یہ جو محسوسات کی دنیا ہے اسی کو دیکھے گا تو لیکن اس کے ساتھ تو رہے گا تو وہاں تن اور جان جو ہے ان کو بہن ایک ہی جگہ اکٹھا کیا ہوا وہاں نظر آئے گا دیکھا تھا جی لاجک اس میں کہ اگلے پل ہونے کے باوجود کیوں ضرورت ہے کہ دامن پکڑا رہے سادت کا وہی کا اس لیے کہ اگلے پل جو ہے وہ محسوسات اور بدرکات تک رہے گی تیز کہا کہ اوہ وہ گلی لگ گئے تھے وہ گنا کوٹا ہونڈیا ہے چھٹی جرا ابھی چل کے ذرا گاہ بڑا دور جانا ہے گا یار تا ببینی ہاں دی کیا گاہ یہ آخ ہوا نا جی جو دیکھنا چاہیے ہمیں وہ دیکھیں چل کے می دی ببینی لکھیے سر نہ جی اس کو درست کر لیجئے نا نہ تو سارا چاول ہو جاتا ببینی آنچ بھی باعث تھی یہ میں ادار دوں یہ باعث جو لایا ہے یہ شخص ایتھک کا سارا قصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ واٹ اس جو ہے اس کا تعلق تو سارا سائنٹیفک ولڈ سے ہوتا ہے واٹ آٹ ٹو بی اس کا تعلق ایسک سے ہوتا ہے ہونا چاہیے کیا تو یہ وہ چیز ہے جس کو بائس کو کہا جاتا ہے کیا ہونا چاہیے تو یہ وہاں جاتا ہے دیکھیے نہیں یہ خوبصورتی لفظوں کی یہ ایک بال یوں ہی نہیں لگتا جاتا ہے یہ جا رہا ہے ہر وہی کی دنیا میں رسالت کی دنیا میں تواسی نبوت میں تواسینے نبوت میں کیا نظر آتا ہے یہ باقی جگہ میں تو جو کچھ ہے یہ نظر آتا ہے ہونا کیا چاہیے تار حقیقت سب کا یہ دیکھنا جو ہے نا اس کے لیے چل نبوت کی طرح وہاں یہ نظر آئے گا کہ ہونا کیا چاہیے بڑی عمدہ چیز ہے سارے واٹ از تو عام آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے انسان کو وٹ آپ کو بھی جو ہے یہ صرف نبوت کے یہاں جا کے نظر آتا اس لیے جلدی چل وہاں تاکہ جو کچھ ہونا چاہیے اسے ہم دیکھیں کندھا بر دیوارے عز سنگے کمر چار تاسینے نبوت را نگر چل قبر کی پہاڑ کی دیوار کے اوپر سر مرمت سے لکھا ہوا ہوگا چار تا سین تفتی اب یہ دیکھیے نا اس نے احترام بھی رکھتا ہے ان نبیوں کو جا کے نہیں مل رہا ان کے جو تاثیم ہے نا صرف میں جاتا ہے یہ ہو سکتا تھا یہ یعنی یہ گوتم یا تش تک تو مذمتی تک بھی گالی ہے یہ مل لیتا آگے حکام والا نازک آتا تھا اس لیے یہاں فوراً اس نے سوچا ہے ان کو نہیں ملے گا آگے چلے گا جب آپ دیکھیں گے ان کے علاوہ انسانوں کو ملتا ہے جاگے لیکن یہاں جو آیا ہے تاثم نبو، نبوت میں تو یہاں ان نبیوں کو نہیں مل رہا یہاں صرف ان کے تاثیم میں آ کھڑا ہو جائے گا یہ پاچاک کندہ بار دیواروں آج سنگے کمر وہاں یہ تختیاں جو لکھی ہوئی ہیں چل وہاں جا کے ان کو کھڑے ان کو نہیں مل رہا اور یہ اسی لیے ہے پھر غالبات کے سب کیا کرتا ہے شوق راہ خیش دانت بے اب آ گیا اس شوق جو ہے اپنا راستہ بغیر کسی راستے دکانے والے کے یا بغیر کسی نشانات راہ کے بھی وہ جانتا ہے شوق پروازے بوالے <تصفح> واہ واہ بوک را راہ دراؤز آمد دو گاہ مسافر خستہ در درد از مقام ٹھہرنا پڑے تو وہاں ٹھہرنے سے آرام نہیں پڑتا اور تھک جاتا ہے یہ یہ اس قسم کا مسافر ہے یہ کیا عشق کی جست نے طے کر دیے کس نے تمام عشق <تصفح> اس زمین و آسمان کو لا مقام سمجھا تھا میں یہ ہے شاطرا راہے دراز آمد مقام کچھ کا سمجھا تھا میں بارہ مجھ سے بہت آگے جاتا ہے دلچسپ شیر ہے بڑا گہرا شیر ہے اس کا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب میں نے دستے انکا کو ایک نقشے پا پایا ہاں ہاں پیٹ کے کیا بات کرتا ہے یہ شب ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب میں نے دشتے امکان کو دشتے امکان میں نے دشتے امکان کو ایک نقشے پاپ آیا ایک پیر پہ آنے لگا ہے جی تمنا کا یہ سارا دشتے امکان دی اینٹائر یونیورس ایک نقشے پاپ یہاں پہ کسی پیا جا کے اور گلتا اور کس چیز کا تمرنا کا میں کہاں کمرنا کا دوسرا قدم کیا کروں میں نے دشتے ان کو ایک نقشے کہا تھا شوقرا راہ دراز عمل دولام ای مسافر خستہ درد مقام پا زدم مستانہ سور یر تا بلندی ہائے او آمد قدیم دور سے اس کی چوٹیاں نظر آنے لگ گئیں منچے ہوئے اشکو ہے آم قام ہفت کو کب در قوا سے مدام یہ ہمارے جو سیون پلانٹ ہیں یہ تو اس کے گرد قواف کرتے ہیں مدام فرشیاں از نور او روشن زمیر ہرشیاں از سرمہ خاکش بتی بوائے بوائے ہک مرا چشم و دلو گفتار داؤ شاید مقام بھی تو بتاہ کیوں نہ یہ کچھ کہے گا ہاکمرا چشم و دلو گفتار داد جست جوئے عالم اسرار داد کردرا بر نیرم از اسرار کل باتو گوئم از تبا اثرار کل سے پیدا سفائی کر رہا ہے اس لیے جو کون کہاں آ رہا ہوں تفاطین رسل میں پہنچ رہا ہوں کیا ان کی باتیں اب میں کروں گا آگے بات تو بہت لمبی چلے جائے گی چاروں تاثین اب ہمارے سامنے آگے آئیں گے پہلے ہے تاسینے گوتم پھر تاسیم زرکش اور تاسیم حمشی اور پھر تاسیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں تواسین ہم اس کے بعد دیکھیں گے آج ہم نامہ کے سنتالیسویں سفید کاغیر بل کے ختم کر دیا ہم نے سنتالیسویں صفا آئندہ ہم پھر تاسیم گوتم لیں گے اڑتالیسویں سفید